و جی، نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اللہ اکبر تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوان حیات پہ انشاءاللہ بات کریں گے بھی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما عباد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارق تعال في كلميه المجدي وفرق الحمد ما تا کو رسو فخصو هم ومان حاکمن قال الله تبارق تععاال فيقلام في شان حبيبي ان الله وملائ ق على النبي یا الذينا هم منو سللو عليهسللم موسللیما الله مسله على ص نام محمد, محمد و عليهسیدنا و مونا محمد مبارسللم سلله عليه بعد الزیت الرجا شفات کی بارگاہ میں بے قناش کہ جس کی توفیق اور عطا سے ہم نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ٹھہرے اور, اور اس فضل اور اس کرم کا ہم کیسے شکر ادا کریں کہ امت میں استفم سنت جماعت سے ٹھہرے جن کے ہاں صحابہ اور اہل بیت اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو عزت و احترام اور ادب جو ہے وہ ہم ہمارے ہاں جو ہے سب کی عزت و احترام اسی طرح ہی ہے اس میں کسی کی تفریق کسی کے کم و بیشی یا کسی کو فرق جو ہے ہمارے ہاں نہیں ہے ہم سب کی عزت و اکرم ہمارے ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ان کا مقام مرتبہ ہے ان میں تفریق کرنا ان میں مرتبہ رائش کرنا وہ اللہ تبارک کو تعالیٰ, تعالیٰ بہتری جانتا ہے کہ کیا مرتبہ ہے لیکن ہمارے یہ ڈوٹی ہے ہمارا یہ آ, ہماری جواب یہی ہے کہ ہم سب کی عزت کریں اور ان کو اچھے ناموں سے یاد کریں اور ان کی تعریف کریں بس یہی ہماری جکی ہے اور یہی اہل سنت جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برین و انسان کی رست و ہدایت کے لیے ہر وقت میں اپنے نیک بندے اپنے انبیاء بھیجے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے ہر وقت ہر قوم اور ہر زمانے میں اور یہ سلسلہ نبی, نبی آخر جمع صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام وزیر ہوتا ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی ساتھ اس کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں کمپینین ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہم یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جاری ہے اور اس کے بعد یہ جو اسلام کی تبلیغ یہ جو ذمہ داری ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے ہے تو مختصراً بات کو جو ہے تو شروع کرتے ہیں اسی جگہ پہ کے کمپینین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صحابہ کی تو بہت اونچی شان ہے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو میں میں ہے کے آ, صاحب کو نجیم میں آئی ہوحتیت میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جو جس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا اگرچہ کچھ منکرین حدیث اس حدیث کو نہیں مانتے پہلے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ اس حدیث سے انکار کرتے ہیں اس کو تعیف کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی تو جہاد بیان کر کے کسی نہ کسی طریقے سے شان صحابہ پہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں تو بودھ صحابہ صرف یہی یہ نہیں کہ صرف عمر ابو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہم کے بارے میں گستاخی کی جائے بلکہ بہت صحابہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کا بغض ہے تو بہت صحابہ وہ بھی ہے تو اللہ ہو ایسے لوگوں پہ جن کے دلوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے ایسے عقیدوں سے اور ایسی صحبتوں اور محفلوں سے بچائے رکھے اور یہ جماعت ہے اس کے, کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں موت اور ایمان کے ساتھ موت نصیب ہو تو جو حضور صرم کے صحابہ ہیں ان میں سے چار صحابی جو ہیں خلفا راشدین کہلاتے ہیں اور ان چاروں میں جو تیسرے نمبر کے ہیں جن کو حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے اور آج ان کا یوم شہادت بھی ہے تو اسی سلسلے میں کچھ چند گزارشات پیش کرنی ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ بحث نفوبی آپ تک پہنچانے کی توفیق تازہ فرمائیں تو سرکار رضی اللہ ہو کے کچھ ابتدائی حالات ایسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہاں کے افیل کے چھٹے سال تائف میں پیدا ہوتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ عثمان رکھا گیا آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو عمر تھی اور آپ کا لقب جو تھا وہ زنرین تھا زنرین آپ کا لقب کیوں تھا اس کے وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں آئیں آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام افان ہے اور والدہ کا نام اروہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ پانچوی پشت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جام ملتا ہے آپ کا خاندان زمانۂ جاہلیت میں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا جاہیلیت سے مراد اسلام آنے سے پہلے جو بھی وقت تھا جو لوگ تھے وہ اگر جو بڑے معزز بھی ہوتے تھے لیکن اس زمانے کو بہرحال جاہلیت کا زمانہ ہی کہا جاتا ہے قریش کا قومی جھنڈا اقاب اسی خاندان کے قبضہ میں تھا قریش کے کسی خاندان کو اگر بنی ہاشم کے ہمسر کے ساتھ یا ہمسر ہونے کا دعوی ہے تو صرف بنی کا خاندان ہی تھا جب آپ رض اللہ تعالیٰ نے جوان ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے آپ رض اللہ تعالیٰ کو اس کاروبار میں اس قدر فروغ اور ترقی نصیب فرمائی کہ آپ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے جس کی وجہ سے غنی کا لقب بھی مشہور ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ رض اللہ تعالیٰ کو مال و دولت سے نوازا اسی طرح آپ رض اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی کی راہ میں قربا و مساکین کی امداد کے لیے بھی خرچ کیا حافظ اللہ تعالیٰ جو حسن اخلاق کی وجہ سے قریش میں آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا عورتیں جب اپنے بچوں کو پیار کی لوری دیتی تھیں دی تو کہتی تھی خدا کی قسم میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی قریش عثمان سے کرتے ہیں اللہ غنی ایسا بے نصیب ایسے مقدر حضرت کب قبول اسلام خواب کا کیسے ہوتا ہے تو اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے تو سنے جناب حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرف اسلام ہوتے ہی تبلیغ اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا تو حضرت عثمان بن عفان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے دوست تھے تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنی دعوت اسلامی کا مرکز بنایا جنہوں نے بڑی خوشی سے اس, اس دعوت فلاح کو قبول فرمایا اور سابقی سابقین الاولین میں شمار ہوئے ایک روز حضرت ابوبکر محب گفتگو تھے سرور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب آپ صلی اللہ علیہ کے مرد شناس نگاہ نے عثمان بن آفان پر پڑی تو ارشاد فرمایا عثمان اللہ تعالی کی جنت قبول کرو میں تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں فرماتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے انہوں نے کئی بار پیشکش کی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کچھ ایسے دل سوز انداز میں بات کی کہ دل پر اثر کر گئی اور اگلے ہی لمحات میں پاکیزہ کلمات زبان پر آ گئے ارشد اللہ اللہ ان محمد رسول ابد رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اقبال کے یاد آتا ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا تو نگاہیں مرد مومن اور کیسی ہوتی ہیں اسی طرح ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نغمے توحید کا ورد کرتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے مست نبوت اور جلوہ افروز ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی شادی آپ سے کر دی تھی اللہ عنہ سے جس کو ابو لہب کے بیٹے ادبا نے طلاق دے دی تھی چونکہ ان جنوں مکہ میں مسلمانوں کے حالات سازگار نہ تھے تو نو آموز کاران اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا جو بھی نئے آدمی اسلام قبول کرتا تھا اس کی زندگی عجیرن کر دی جاتی تھی جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جس قسم کی تکالیف دی گئی ہیں اللہ تبارک معاف وہ ان لوگوں کو ان جیسی ہستیوں کو اتنا اتنی برداشت کی جو ایسے امتحانوں سے گزر سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے امتحانوں سے بچائے رکھے اور ہم پہ اپنے رحم و فضل کا خاص معاملہ تھا کرے جب حضرت عثمان کو بھی مظالم کا تخت مشق بننا پڑا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اسی طرح آبر جل تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ میں پہلے مہاجر ہونے کا شرف حاصل ہوا تاریخ عالم میں یہ دوسری شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہجرت افشا کر جانے کے بعد ابرض اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا مرگر قدرت الہی سے چھ سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے کافی عرصہ تک وہاں قیام کرنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندی نے میں ہجرت فرما کے تمام حبشہ کے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ پہنچ گئے اس وقت حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کا شرف بھی حاصل ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے خوابہ کے ساتھ حفصہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی رضی اللہ سے ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ ہوئی جب حضرت رسول اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بیمار تھی قیدت عث حضرت, رضی اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہی ٹھہر گئے جس دن دن حادثہ رضم کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر خسرہ کی پھنسیاں نکل آئیں جس سے موت واقع ہو گئی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات پا جانے کی وجہ سے حضرت عثمان بنا آفان رضی اللہ عنہ بڑے ہی پریشان اور غمگین حال تھے ہر وقت کھوئے رہتے تھے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے رسول اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ کیا نصیب ہیں ان لوگوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا آپ رضوں سے نکاح کر دیا اسی طرح ہی انہیں ذن نورین ہونے کا شرف حاصل ہوا یعنی دو نوروں والے ان کی انکہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیتنیاں کی شادی ہوئی تھی ذن نورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ابولہب کے بیٹے ادبا کے ساتھ ہوئی تھی جس نے باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رضی اللہ عنہ کی ساری طلاق کے بعد حضرت عثمان سے کر دی حضرت ام کی نکاح ماہر رب الاول حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ کا نقام ماہ رب الاول تین ہجرے کو ہوا اور اس سال ماہ جمادی الاول آخر کو رخصتی بھی عمل میں آئی ان کے بدن سے کوئی اولاد نے ہوئی اور چار ہجرے کو ایک سال ازدواجی زنگی گزارنے کے بعد اپنے مالے کے حقیقی کو پیاری ہوں گئی آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امی قلصوم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَ اب آپ رضی اللہ تعالی نے کن غزبات میں شرکت کی حضرت وہ بھی ملاحظہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر ارفان اسلام کی طرح تمام غزوات میں شرکت فرمائی اور اپنے دین کے لیے جان کی قربانی پیش کی البتہ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کی بیماری کے باعث شرکت نہ کر سکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں کیجری میں آپ زیار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور مقامی حدیبیہ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو قریش کے کفار تھے کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بات چیت کے لیے روانہ فرمایا کفار نے آپ رضو کو چند دن کے لیے روک لیا جس سے غلط افواہ پھیلی کی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخ کے نیچے تمام مسلمانوں سے حضرت عثمان بن عفان کی طرف سے بیعت لی اور اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا قائم مقام قرار دیا جسے بیعت رضوان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جب قریش کو اس بیعت کا علم ہوا تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوئی اور ان کی صاحب رائے لوگوں نے انہیں اس معاہدہ صلاح کو کر لینے کا مشورہ دیا کہ مثال واپس لوٹ جائیں اور آئندہ سال پھر تشریف لا کر تین دن مکم قیام فرمائیں آپ کے ساتھ مسافرانہ ہتھیار تلواریں اور کمانے و نیزے وغیرہ نیام میں ہوں جب سلح ادیبی اب آ گیا اور جنگ کے خطرات ٹر گئے تو مسلمانوں سے گل مل گئے اسی طرح اسلامی صداقت کا اثر ہونا شروع ہوگا چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اگر آپ سلح ادیبی کی شرائط پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے کہ غیر مسلمان تو ہر بازی ہار رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ مسلمان جو ہے تو شکست جس پہ بعد صحابہ بھی تھوڑے ششدر اور حیران ہو گئے تھے لیکن آپ اس کو دیکھیں سرکار صلیم سرم کا جو سرکار سرم کی جو سوچ تھی جو انسان جتنی بھی شخصیت ہوتی ہے جتنا زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی سوچ اور فکر ہوتی ہے تو سرکار صلی علم کی جو سوچ اور فکر تھی وہ پھر کیا اثرات لے وہ آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگا اچھا جناب عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کرتے ہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھ رکنی جب چھ رکنی سرکار سلسل جب بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ چھ رکنی مجلس برائے انتخاب خلیفہ سوئم مقرر کرتے ہیں تو اس کا واقعہ جو ہے آپ کے حضور پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ رکنی مجلس برائے انتخاب خلیفہ سوئم مقرر کر دی تھی تو ان کی وفات کے بعد ان تمام مجلس کے ممبران نے اپنے متفقہ فیصلے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ خلیف منتخب کر لیا تمام لوگوں نے بیت لینے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا تمام والیان نے امراء فوج اور مال خراج کے نام فرمائن جاری کی قیدل و انصاف کے اس رشتہ کو نہ چھوڑیں آمدنی و خرچ میں امانت و دیانت سے کام لیے مسلمانوں اور زمیوں کے درمیان کوئی فرق روا نہ رکھا جائے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کے وقت بدہدی نہ کی جائیں اس کے علاوہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ سرداران اسلام کی حیثیت محافظ نہ وہ رویت کے واقع و مولا نہیں ہے حضرت آفان خلیف سوم کے دور میں درزیل فتوحات عمل میں لائی گئی ہیں نمبر ایک وہ اظہار جان، وہ جانیا میں تھی جس سے اسلامی س... ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی سلطنت جو تھے وہ اس میں وسط ہو گئی تھی وسیع وسیطر ہوتی چلی گئی دوسرا جو تھا وہ اناتولیا اور قبرص کی فتح تھی اس شہر کو مصری امیر معاویہ حاکم شام نے فتح کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. نام مصر بلاد مغربی مغربی یعنی مغرب افریقہ جس میں ترابلہ، توینے، سلجزائر، مراکش وائرہ شامل ہیں چوتھی جو جگہ تھی وہ فارس، خراسان، تبرستان کے علاقے مطلب یہ ایران سائٹ کی جو ایریا ہے پانچے جو تھی وہ ترکستان اور چین کے سرداروں کی مدد مطلب سے سیستان پر حملہ اور لیکن اسلامی فوجوں نے ان کو شکست فائز دے گی لیکن سب سے دردناک پہلی جو جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا وہ آپ کی شہادت کا ہے اور تو بھی میں شہادت کی بات کروں گا لیکن آپ کو شہادت کی بات کرتا چلوں ایک عجیب سا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے ان کی شہادت کا جو شاید کسی کے پاس ہو میری معلومات کے مطابق یہ اعزاز صرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کی شہادت کی گواہی کوئی نہ کوئی چیز ضرور دے گی ہر کسی کی شہادت کی گواہی کوئی نہ کوئی چیز ضرور دے گی لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی جو ہے وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دے وہ دے گی قرآن عظیم الشان قرآن پاک قرآن عظیم الشان جو ہے وہ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا قرآن پاک گواہی دے گا بھائی یہ اپنے ذہن میں رکھے قرآن عظیم جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شادی کے بعد کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ قرآن کی تلاوت ہی فرما رہے تھے حضرت امیر المین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شور و فتنہ برپا کرنے والے مراکز تین تھے کون سے تھے جناب نمبر ایک کوفہ نمبر دو بسرا نمبر تین مصر. اس کے افراد سارے ملک میں پھیلے ہوئے تھے اس کا شب و روز یہی مشغلہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کے خلاف مقدر مقدر کی جائے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے اور ان سے مسند خلافت چھین جائے اور اگر یہ اپنے منصب سے دس بردار نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے مصر میں سرگرم عمل فسادی جماعت جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے بسرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبداللہ کے حق میں تھے اور کوفہ کے فسادی لوگ حضرت زبیر بن عوام کے طرفدار تھے مگر تمام عناصر حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذولی اور بنی امیہ کی بے پر متفق تھے یہ شرپسند عناصر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی پر طرح طرح کے الزامات گڑ کر بدنام کرنے میں شب و روز کوشاہ رہتے تھے اور ہر ملنے والے کو کہتے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیت المال سے امیر المومن اپنے قریبی رشتے داروں کو نواز رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں بہرحال حال اس قسم کے بہت سے الزامات ان شرپسند عناصر نے تیار کر کے لوگوں کے سامنے حمایت حاصل کرنے کے لیے پیش کر رکھے تھے مدینہ منورہ ان فتنہ پرور افراد کی کاروائیوں کا مرکز بن چکا تھا اور صحابہ کرام گھروں میں محسور تھے حضرت عثمان بن عفان امیر المومدین کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور خرد نوش کی کوئی چیز اندر نہ جا سکتی تھی اللہ اللہ مدینہ منورہ کس چیز کا مرکز بن چکا تھا جناب اس قسم کی جو ہے تو تمام فتنوں کا اس وقت جو سابق کرام بیچارے کمزور ہو گئے تھے وہ گھروں میں محسور ہو گئے تھے یہ جو فتنہ پرور لوگ تھے یہ ان سے تعداد میں کافی زیادہ ہو گئے تھے اس وقت عزر عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ کی یقین ہوگا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مظلومیت کے انداز میں شہادت کی موت کو قبول کیا اور آپ نے شادت کی تیاری یوں شروع کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیس علاموں کو آزاد کر دیا ایک لباس جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پہنا تھا وہ پہن لیا جمعہ کے دن امیر المومنین روزہ سے تھے تو انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو پہرہ دے رہے تھے ان کی مزاحمت کے باوجود چار باغی دیوار پلانکر اندر داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عہو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کس کی جناب قرآن عظیم شان کی تلاوت کر رہے تھے جس کے بارے میں کچھ مختلف آپ کو روایتیں ملیں گی یہ حضرت عثمان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ روایت آپ کو ملیں گی کچھ مختلف قسم کی باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور وقت اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن اس وقت ہم صرف سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ بات جو ہے تو پیغام محبت ہے یہ محبت کی بات ہم کریں تو چلی جائے پھر انشاءاللہ جو اس پہ مختلف قسم کے تراضات ہوتے ہیں تو اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ اگلے کسی وقت میں بات کریں گے اچھا جناب ان کی مہمت کے باوجود چار باغی دیوار پلانک کرانا داخل تو اس وقت حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ رض کی بیوی نائلہ سہمی ہوئی صورت میں پاس بیٹھی ہوئی تھی حملہ آوروں نے حملہ کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی انہ نے اپنے ہاتھ سے روکا جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی اللہ اکبر کتنے سنبل لوگ تھے جو مطلب ایک عورت کو بھی اٹھاتے ہیں امیر المومنین جس قرآن پر جھکے ہوئے تلاوت کر رہے تھے پیشانے سے خون بہ کر گرا اور جب خون بہتا ہوا عشاید پر پہ پہنچے فصیقی کو حم اللہ سمیر اللہ تیری زی ان کی جانب سے کافی ہوگا وہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ بھی آیت پڑ چکے تو آپ کی روح کب سین سری سے پرواز کر گئی یہ چوبیس ماہ جلحجہ اثر اور مغرب کے درمیان کا واقع تھا شہادت کے وقت آپ رض تعالیٰ نے کی عمر اکہتر سال کی تھی دو دن تک آپ رجعن کی لاش بیگور گھر میں پڑی رہی آخر کار تیسرے دن جبکہ مدینہ منور میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا رات کے اندھیرے میں بغیر غسل دیے ہوئے تاروں کی چھاؤں میں چند افراد نے جان حتیلی پر رکھ کر لاش کو اٹھایا اور جنت الباقی میں حضرت جبیر بن مت نے نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا جنازے میں صرف سترہ افراد شامل تھے لاش کو چپکے سے دفن کیا گیا اور قبر کا نشان بھی باقی نہ رہنے دیا حضرت علی کرم اللہ جہاں نے جب سنا تو وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ لاہی گواہ رہنا میں خون عثمان بہانے کے جرم سے بری ہوں حضرت ابیر تعالیٰ انہوں نے اس قدر غم محسوس کیا کہ ان کا رونا ہی بند نہ ہو رہا تھا شام میں لوگوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان تعالیٰ انہوں کی قبر پر اپنی رحمت کی بھرکا برسائے آمین یار